عليكم و رحمتہ اللہ و بركاتہ محنٰ صفين باقى تمام سب كوفى سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس كتاب شریف میں سے درس نمبر دو سو چار اور دعوتى اس وقت ہمارا سلسلہ تصبیحات اور وظائف ہاں جی اور پانچ واد کی نمازوں میں پڑھی جانے والی ہاں جی پانچ خارودانہ پانچ واد کی نمازوں میں پڑھی جانے والی تصویحات میں ہیں اور میں سے کل تھوڑا سا توجہ دیا تھا آج بھی اس سلسلے میں نماز عشاء کی تصویر کیونکہ سہان اللّہ الہ الا اللہ ول اکبر ہے اس تصویر میں ہیں اور تو ان تصویہات کے حوالے سے درس نمبر آٹھ ہے تو اس طرح آج کے درس ہیں دو سو چار ابلک آٹھ کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کر رہا ہوں یہ درس کے شمارہ تو کل آپ کو اس کی مبارک دعا کا ترجمہ کا تجزیہ اربا کا سبحان اللہ ولا الہ الا اللّہ الحمد الا و اللّہ اکبر یہاں تک جو ہے آپ کو ترجمہ تو زیع بیان کیا تھا تو اس ترجیحات ارباء کے حوالے سے مزید تھوڑی سی تو یہ ہے فرماتے ہیں تو جی کے حوالے سے کہ ان چار تجبیحات کو یعنی سبحان اللہ ایک والحمدللہ دو ولا الہ الا اللہ تین واللہ و اللّہ اکبر چار اچھا تو ان کے اندر چار جملے ہیں تو چار تصبیح تو ان چار ترجیحات کو ہیں فضائل ثباب اور ان کے اہمیت کے حوالے سے آپ نے چند کرمہ سنیں تو فرماتے ہیں ان چار تجبیحات کو تجبیہات اروا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر چار اللہ کی ہاں جی توحید کے بیان ہیں اس کو حقم کے ایپ سے پاکی اس کی نعمتوں کے شعور ادا کرنے کے لئے اس کی تمجید اور تعریف کے لیے الحمدللہ للہ ولا کھیکے ہوئے اس کائنات میں جو ذات سب سے عظمت اور کبرائی بلند درجہ مرتبہ رکھتا ہے وہ اللہ کے ذات ہے اس کو بیان کرنے والی یہ چار کلمات ہیں تو ان چار تجبیحات کو تجبیہات اربعہ کہا جاتا ہے احادی سی کتابوں میں مقدس تجرات کی بڑی فضلتیں اور ثوابات ذکر ہوئی ہیں اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو خود ایک جامع کتاب بن سکتی ہے فرماتے ہیں عرش کے چاروں کونے چاروں کونے اور بیت المامور کے جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے ہمارے کعبے کے سید میں اور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اسے بیت المامور کہا جاتا ہے فرشتے اس کے گرد طواف کرتے رہتے جس طرح ہم کعبہ کی گرد طواف کرتے رہتے اور فرشتے اس کی طرف روح کر کے عبادت کرتے تو بیت المعمور کے چاروں کونوں پر یہ تسبیحات لکھے ہوئے ہیں یعنی اور ہر کونے پر ان تسبیحات میں سے ایک لکھا ہوا یعنی ایک کونے پر سبحان اللہ دوسرے کونے پر الحمدللہ تیسرے پر و الہ الا اللہ اور چوتھے پہ و اللہ تو ایک تو یہ اس کے فضلہ لکھا ہوا ہے انجھان جی کہ بیت المعمور کے گرد اور ارشلی کے بیچاروں کنوں پہ یہ مبارک تصویر لکھا ہوا ہے اور ہمارے فک الحاط میں آج محمد نے فق میں یہ تصویر سورہ فاتحہ کے برابر قرار دیا ہے یعنی ثواب کے اعتبار سے جو شاہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور یہ تصویر پڑھیں تو ثواب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کے برابر قرار دیا ہے اور اس وجہ سے جو ہے صرف الحم شریف پڑھنے والی تیسری اور چوتھی رکعت میں جو فرس نمازوں میں جو تیسری اور چوتھی رکعت ہیں اس میں جو ہے عالم شریف کی جگہ اس تصویر کو پڑھ سکتے ہیں بجو نا کسی ایمرجنسی حالات کے عام حالت میں بھی آپ جو ہے الم شریف کی جگہ پر جو آخری تیسری اور چوتھی رکد دفعہ نمازوں میں جیسے معارف کی آخری رکد زوراشر کے آخری دو رقط عیشہ کے آخری دو رکعت میں سے الہم شریف کی جگہ پر صرف یہی تجویز سبحان اللہ اللہ للہ اکبر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو بھی آپ کا الحمد جگہ خبر ہی کرے گا لیکن تین دفعہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے وقت ہنگامی حالت ہو ہاں ہنگامی حالت ہے اور دشمن کی وجہ سے یا کوئی اور خوف کی وجہ سے سیلاب آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے کہیں آگ لگ گیا ہاں جی؟ تو ان مختلف حالاتوں کی وجہ سے جو بہت ہنگامی حالت ہے ہونے کی وجہ سے جو ہے کی وجہ سے تو نماز میں اور آپ نماز کو چلتے ہوئے اشارے سے پڑھنے بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے ہاں ایک جگہ بیٹھ کے رک سجود مکمل کر کے پڑھنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے رک سجود کے لیے اشارہ کرتے ہوئے نماز پڑھنے کا بھی آپ کے پاس فرصت کی کمی ہے نہیں پڑ سکتے تو اسی صورت میں جو ہے ہاں جی؟ فرمایت تو نماز میں ہر رکت کے بدلے میں یہ تصبیہات پڑھ سکتے ہنگیا علد میں اگر آپ کی نماز دو رکت ہیں تو آپ نے پہلے نیت کرنے میں سوکھ نماز کریں گے وسلی فرض وصفِ آدان لی جو لوق اللّہ اللہ بھکبر کر لیا پھر پہلی رکت کے بدلے میں پھر صبحان اللہ اللّہ الحمد للہ اللہ اللہ اکبر پر لیا پھر دوسری رکت کے بدلے میں پھر سبحان اللہ الحمد لل اللہ اکبر پر لیا پھر اللہ اکبر پڑھ کے بس سلام لیا دو دف تجزیہ تربی شروع میں نیت دو دو دفتہ طربِ سلام آپ کے صبح کے نماز ہنگامی شدید ہنگامی حالت میں جس میں آپ کے پاس کوئی فرصت ہی نہیں ہے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی اور پڑھنا ہے تو اس طرح اس تصویر کو پڑھ کے آپ کے نماز کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے کیا ہوا یہ تصویر یعنی پوری ایک رکعت کے اندر الحم سورا سمی اللہ رخو کی تصویر شجے کی تصویر ان سب کی جگہ کو یہی تجویز اکیلہ کور کر رہا ہے تو ادھر سے بھی آپ اندازہ کریں اس تصویر کی کتنی بڑی اہمیت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ تذویق کتنا پیارا اس کے علاوہ اور حضرت شاست محمد نربا رحمۃ اللہ اللہ نے بھی قلاوت میں باو اعتکاب میں ہاں جی حرمتِ اعتکاف میں بھی اس تصویر کو کثرت سے ویت کرنے کا حکم دیا تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ہاں جی وہ اس تصویر کو کثرت سے وزیر اس تصویر کا جو ثواف ہے اظہر ہے اس تصویق سے جو فیوزات بند مومن کو حلط اتقابی ملتی ہے شاید وہ کسی اور تجویز میں نہ ہو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ہر ایب سے پاک بھی قرار دیتے ہیں اس کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اس کی تعریف اور تمجید بھی کرتے ہیں اس کی توحید کا قرار بھی ہے لال اللہ بھی افضل و ذکر اس کے اندر ہے اور اللّہ اکبر اللہ کی کیوریائی کا بھی ذکر ہے وجہ شرف نے فرمائے اس تصویر کو اتخاب ہی تصویر کو اکثر پڑا کریں ہاں جی اور تو یہ جو ہے اس کل تجویت اربا اربا کے بارے میں یہ مختصر جو ہے توضیحات صبح اللہ الحمد للہ کے بارے میں آپ کو دے دی پھر اسی تصویر کے آخر میں جو جملہ ہیں ہے وَلَا وہ اللہ ولاقوۃ اللہ بل علیم <الْعَظِم> اس جملے کو جو ہے بہت سلو جو ہے چونکہ قوا کے واپر تہذیب ہے تو حولہ کے واپر بھی تہجید پڑتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتے ہیں زندگر میں خیال رہنا کنواں کے واپر تہذیب ہے حولہ کے واپر جذب میں تہجی نہیں اور کوئی اس کو والا ہوا ولا, ولا قوتہ پڑھیں تو یہ غلط ہو جائے گا قوتہ تو صحیح ہے حو غلط ہے ہاں پھر تو جو ہے ایک چیز کو ایک حالت نے دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے معنی میں حالت تبدیل کرنے کے معنیٰ میں ہاں جگہ تبدیل کرنے کے معنی میں معتا ہے پھر معنیٰ غلط ہو جاتا ہے لہٰذا اس کو خیال رکھنا یہ جملہ جو ہے لا ولا اولا ہولاؤ ولا و لا قوۃا البتا کُوا میں واپر تہذیب ہے الب اللہ علیہ یہ مبارک تصویر جو ہے اس کے بھی جو ہے بہت بڑی عظمت بیان ہے حادیث میں فیضات ذکر ہے تو اس کی تھوڑی توجیے ہے ماتین لاء اس میں جو والا حولہ کے جو لاء ہیں اس لا کو نفی جنس کے لے ہیں ہاں جی لاہ کے نفی جنس کے لے ہیں اور حولہ کے معنی کیا ہیں اس لا کی وجہ سے حولہ کے لام پر زبر پڑا ہے ورنہ یہ آسن میں حولن ہے تو حولن کے دو معنی ہیں ایک تو سال کے معنی میں ہیں ہاں جی دن سال سال کے معنی میں جیسے فکر میں زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ کے بعد میں آتا ہے حولا نے ہول ہاں جی جیسے جانور پر سال گزر جائے تو آپ کو پھر مخصوص تعداد پہ, پہ پہنچ اور سال گزر زکوٰۃ واجب ہے پیسوں پہ اپنی مخصوص نصاب پہ, پہ, پہ پہنچ جائیں سال گزر تو آپ کا زکوٰۃ واجب ہو جاتے تو وہاں لفظ ہے حولا نے حول، حول آیا ادھر ہاول سال کے معنی اور دوسرا معنی قدرت کے معنی القام جدید معنی الغام لکھا ہے جیسا ہوول کے ایک معنیٰ قدرت کے معنی میں لکھا اور یہ تو سے جدید نامی لغت میں لکھا سیاہ المختار نامی لغت میں لکھا ہے الہول واو ایزن القوا یعنی ہول کے معنی بھی جو ہے وہ قوت کے معنی میں ہے اور یہ جو ہے ثناء کے معنی میں یعنی سال کے معنی میں آتا ہے یعنی ہول قوت ایک معنیٰ دوسرا معنی, دوسرا معنی سال کے معنی میں آتا ہے اسی لیے آپ بولتے ہیں الحال علہ ہول یعنی مرہ اس پر ایک سال گزر گیا یہ مانا جاتا تو لا ہولا یہاں پر جو ہے چونکہ قدرت کے معنی میں ہے ہاں جی حولن ان کے معنیٰ ایک قدرت تھا ایک طاقت تھا لاؤلا انہیں کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں ہے پوری جو ہے تو ہر نو قوت اور طاقت کی نفی کی جاتی ہے ولا قوتہ یہ بھی جو ہے اس میں لا, لا نفی چیز ہے پوری کے نفع کی نف کی جاتی ہے کوئی قوت نہیں کسی بھی قسم کی قوت نہیں ہاں جی کسی بھی زاویے سے اللہ میرے اندر محلوقات کے اندر کوئی طاقت قوت نہیں لا قوت تو اس میں بھی لا نفی جنس کے لئے ہے قوت جو ہے طاقت کے معنی میں سختی کے معنی میں تشدد کے معنی میں زور اور ہمت دلیری ہاں جی اور تندرستی اس کے علاوہ جو ہے تیسرا معنی فوجی طاقت ان مختلف معنی میں لے کے القامس جدید نامی لغات میں عبا کے معنی میں ہاں جی تو یہاں پر جو ہے ان معنی میں سے طاقت اور ہمت کے معنی زیادہ مناسب ہے لا حولہ کسی میں کوئی طاقت نہیں اور کوئی ہمت نہیں ہے ہاں جی یہ معنی جو زیادہ صحیح ہے باللہ اللہ باللہ میں اللہ اللہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ذات واجب الوجود کا نام اور میں شخصی ہے اس پاک ذات کا نام ہے اور کانند میں کسی اور شے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور شے کا نام ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبار و تعالیٰ کا نام گرامی ہے العلی العظیم علی کے معنیٰ بلندا والا بلند ہاں جی بلند کے معنی میں آتا ہے صرف اور بلند رتبا اور بلند مرتبہ والے کے معنی میں آ. عظیم عظمت والا ہاں جی عظیم عظمت والا تو جو ہے اس مبارک آیت کا جو ہے دعا خلاَ ولاََََََََََ قوت اللہ بل علِ اس کے ترجمے کے حوالے سے جو ہے دو مختلف ترجمے كيا اس کا تو اللہ کوئی قو... طاقت کوئی قوت اور طاقت کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے ہنج اللہ مگر بل على لظيم <الْعَزِيم> اس اللہ کے مدد سے جو صلاً مرتبہ والا اور عظمت والی ذات ہے ہاں یعنی ایک سادہ ترجمہ اس لحس کے معنیٰ کے لیے ایسے بنتا ہے اس کا ایک ترجمہ جو ہے اللہ یہ کیا ہے اور جو ہے اللہ پاک ہے یعنی یہ تو شروع سے سبحان اللہ سے کیا سبحان اللہ والحمد اللہ پاک ہے ہر قسم کے نقص عیب سے سبحان اللہ الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ولا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت اللہ نہیں وہ اللّہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یا اس چیز سے بزرگ و بدتر ہے یعنی اللہ اکبر کا معنی، اللہ اس چیز سے بزرگ و بدتر ہے کہ کوئی اس کی کما حاقہ ہو تو کر سکے وہ اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ اکبر کا یہ ترجمہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جس میں معنی کیا ہے چونکہ اللہ اکبر کا دو منع درغیر اللہ ہر چیز سے بزرگ بتر ہے دوسرا معنی اللہ اس چیز سے بزرگ بتر ہے کہ کوئی محلوب اور انسان اللہ تعالیٰ کی کما ہو اس کی تعریف اور توصیف کر سکے یہ معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ اللاۃ والسلام نے کیا ہے اس کے بعد والم <لَجُن> کا معنیٰ جو ہے مانا یہ کیا ہے منحیات یعنی گناہوں سے بجنے کی کوئی بھی قدرت اللہ یعنی منحات یعنی گناہوں سے بجنے کی کوئی بھی قدرت ہاں جی اور والی کے معمورات یعنی واجبات و مستحبات اور دوسرے نیک کام بجا لانے کی بھی کوئی طاقت بجا لانے کی کوئی بھی طاقت ہاں جی گناہوں سے بجنے کی اللہ نے دن سے منع کیا ہے اس سے بچنے کی کوئی قدرت اور علام چیزوں کو معمور کیا واجب مستحاب قرار دیا اور نیک اعمال میں شمار کیا ان کو بجا لانے کی بھی کوئی بھی طاقت صرف بلند مرتبہ اور عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے یہ ترجمہ جو ہے علامہ بشیر نے یہ ترجمہ کیا ہے ہاں جی یہ ترجمہ نہجل بلاغا میں حضرت علیہ السلام نے لا اللہ ولا قوت کا یہ توضع کیا ہے آپ نے آپ سے منقول ہے آفرمد اللہ اللہ یعنی گناہوں سے اجتناف کی طاقت قوت قدرت ولا قوت نیک اعمال انجام دینے کی اللہ سے واجب واجب اور مصحف یعنی معمرات پر لط سے جن پر امر ہوا کرنے کا ان کو انجام دینے کی طاقت جو ہے صرف بلند مرتبہ و عظمت والے اللہ ہی کی توحق سے حاصل ہو سکتے اللہ بل علیہ لذیم یہ معنیٰ جو ہے کیا ہے یہ معنی البتہ چونکہ اس لفظ کے اندر کوئی منہیات کا لفظ گناہوں کا لفظ معاملات واجب کا نہیں ہے نہیں چونکہ مولا علیہ السلام نے اس عبارت کی اسی تجمہ کیا ہے اس وجہ سے یہ تجمہ بھی جی آپ کو اور دوسرے علماء کی ترجموں میں مل جاتا ہے لیکن سادہ ترجمہ کریں تو اللہ الَََ حولہ ولاق ہوتا یعنی کوئی بھی ہاں جی قدرت اور طاقت کسی میں بھی نہیں ہے اللہ مگر بلّہ علظیم اس اللہ کی مدد اور توفیع سے جو بل مرتبہ والا عظمت والی ذات ہے اس کی سادہ تجمت وہی ہے جو باخورشید نے بھی کیا ہے تو اب اس مبارک تصویر کے ثواب ہاں جی اجر جو لکھا ہے فیوز و برکات اور ثوابات جو ہے کہتے ہیں اللہ پاک اس تصویر کے پڑھنے والے کے لیے تین چیزیں عطا فرماتا ہے نمبر ایک کہتے ہیں اللہ پاک آدمی کے نام اعمال میں ہر رات دو ہزار پانچ سو نیکیاں لکھوا دے گا جو بندہ یہ سو دفعہ اس تصویر کو جب پڑھیں گے نا سو دفعہ تو پھر اس کے نام عمال میں ہر رات دو ہزار پانچ سو نیکیاں لکھوا دے گا یعنی ڈھائی ہزار نیکیاں دوسرا ثواب جو لوگ رات کو یہ تصویر سو مرتبہ پڑھ کے سوتے ہیں تو آج آدمی کے نامِ اعمال سے دو ہزار پانچ سو برائیاں مٹا دی جائیں گی ہاں جی گناہیں اگر اس کے پاس اتنی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیں گے تیسرا جو ہے فرماتے ہیں جنت میں اس کے نام پر دو ہزار پانچ سو بڑے بڑے قلعے محلات بنائے جائیں گے ہاں جی یہ ثواب جو ہے اللہ بشیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور بافرشیت نے جو ہے اس کے ثواب شو لکھا ہے وہ حرماتے ہیں اس کے تین ثواب لکھا ہیں وہ بھی حماتے ہیں وہ پہلا ثواب یہ ہوا آدمی بے نیاست اور بے محتاش ہوگا پہلا ثواب جو آدمی رات کو ہی تجزیح کرتے ہیں دوسرا ثواب قبر کے عذاب سے نجات پائے گا تیسرا ثواب قیامت کے دن اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی یہ تین ثواب انہوں نے لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی تصویر کو پڑھتے رہنے کی توفیع تک